السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال فعلا وولقيت سحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاه ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا كَانَ قَوْمٌ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا أَخْطَاءَنَا وَصَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ عَنْ مَعْقِل بْن يَسَار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحب عظت و بلحرج کا حجرا دن مسلم تمام تاریخ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین خالق مالک رازق کے لیے ہے جو ہم سب کا رب اور مالک ہے ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں سبحان اللہ ابم شان ہوں سبحان اللہ وبحم سبحان اللہ عبین و سلام ہو اس کے بعد لامحدود بے شمار اللہ کے آخری نبی ہم سب کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درامی پر شنکو رب تعالی نے خاتب الانبیاء قصوے حسنا رحمت للعالمین بنا کر مدود فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد کمبارک کام اگر ان کا حمید و سرات کے بعد آج چھ رمضان المبارک چودہ سو اڑتیس ڈگری مطابق ایک جون دو سترہ عیسوی مکتب جالیات الجبیل کے تحت یہ عظیم الشان سالانہ پروگرام منعقد ہے جس میں مجھے پرفتن دور میں صبر اور استقامت کی اہمیت اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے میں انشاءاللہ اللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اس موضوع کے حوالے سے رکھوں گا اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس کی ذات سے ہمیں قریب کر دے اور اس کا حق تما حق کہو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق پتا فرمائے آنی محترم علمائے کرام ذمہ داران پروگرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردنشی اسلامی ماں اور بہنوں اور دنیا میں سننے اور دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان اور اس کی توفیق ہوئی کہ اس سال کا رمضان ہمیں ملا اور ہم اللہ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے روزے رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ عبادات انجام دے رہے ہیں جیسے کہ تلاوت افطار کرانا عمرہ سکھا خیرات دعائیں ذکر و اچھا اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادت کو قبول فرمائے کیونکہ اصل چیز قبولیت ہے انما نما تکبر اللہ ہومین المطفی اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا جس کا عمل قبول ہو جائے اس کے عمل پر اس کو اجر دیا جائے گا لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے لے بڑا مبارک مہینہ ہے یہ رحمتوں برکتوں صبر کا قرآن کا تربیت کا اسلام کا تقوی کا مہینہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور جاتا ہے. ہم عادت کے طور پر رمضان کے روزے نہ رکھیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم عبادت میں ہیں روزہ ہو دن کا یا شام کی عبادتیں ہو یہ شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں ہیں ہم عبادت میں ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کا جو تمرا ہے اس پر ہماری نظر ہو اس کا جو پھل ہے کہ روزوں کے ذریعے زندگیوں میں تقوا پیدا ہوتا لال نقم تک تکون خطب عڑا خطب من لال نقم تتقون اس کو نہ کہ ان روزوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے اور یہ تقوا اگر آ جائے تو گیارہ مہینے رہے گا اگر ہم نے عادت کے طور پر روزہ رکھا زندگیوں ایک عادت برالی کے بھوکا پیاسا رہنا ہے فجر سے مغرب کر اور عبادت کا احساس نہیں اپنی تربیت نہیں اپنی اصلاح نہیں تو مہینہ چلا جائے گا تقوی نہیں رہے گا اور تقوی نہیں ہونے کی وجہ سے گیارہ مہینے ہمارے برباد اور خراب ہو جائیں گے اللہ سے ہم دور ہوں گے عبادتوں سے نور ہوں گے جب تراوی کی پابندی ہوتی تھی تو فجر یا زہر یا مغرب جیسی فرد نمازوں میں کوتائی ہوگی کیونکہ دلوں سے تقوی ختم ہوگا یا دلوں میں تقوی نہیں ہوگا تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے تربیت کرنے کا مہینہ منسوام اور رمضان ایمان افتصاد منقام اور رمضان ایمان اتصال. تو ایمان اور افتساب کو سامنے رکھیں بڑی مبارک راتیں چل رہی ہیں شیب السلامی بہت رحمۃ اللہ شروشی میں جو عبور رضم کی بت فقر روایت ہے من قام رمضان عمران صاحبہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہا کہ سال بھر کی سب سے افضل راتیں رمضان کی راتیں صرف آخری نہیں پوری راتیں رمضان کی رمضان کی پہلے پہلی رات سے آخری رات تک یہ دنیا کی سال کی سب سے افضل راتیں ہیں اس لیے کہ نبی نے اسلام من قام رمضان جو رمضان میں قیام کرے ایمان صاحب کے ساتھ اللہ اس سے پچھلے سارے گاہوں کو معاف کر قیام رات میں ہوتا ہے تو راتوں کی فضیلت خلیج شریف سے معلوم ہوئی تو اس کو غنیمت سمجھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مہینے کے لمحے لمحے کو غنیمت سمجھنے لیجیے تو ماضی میں بھی ہوئے موجودہ دور میں بھی ہو رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے فتنے شہوت کے فتنے شبہات کے فتنے ایمان کو پرکھا جاتا جانچا جاتا ہے فتنا کس کو کہتے ہیں انسان کی زندگی میں آزمائشیں جو آتی ہیں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں مصیبت، مسائل اور مکروحات ناپسندیدہ اشیاء آتی ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے اور گنہاروں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں کتنوں کی تاریخ میں اہل علم میں یہ بات بیان کی ہے آزمائش ہیں. ایمان کو آزمایا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے باقی اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ کس کا ایمان صحیح ہے اور کس کا ایمان صحیح نہیں ہے کون اپنے ایمان میں سچا اور کھڑا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے سچا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ارشاد باری ہے نام روحملہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ لوگ بغیر آزمائش کے اپنے ایمان پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں من قبل انت. ہم نے اس سے پہلے جو لوگ آئے ان کو آزمایا ان کو آزمائش کی مبتلا کیا کیوں فلیا نو ولادے تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ کون سچے ہیں اور کون ہیں معلوم ہوا اللہ کی سنن کونیا میں سے اللہ کی سنن میں سے اللہ کے طریقے اللہ کے نظام کے سیک یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے آزمائشیں ہوتی ہیں زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حق پر ہوں اور ہمیں آزمایا نہ جائے ہم ایمان میں ہوں اور ہمارے ایمان کو نہ پرکھا جائے ہمارا امتحان نہ ہو ہمارا اختبار نہ ہو ہماری آزمائشیں نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے آزمائش اللہ کی سنت ہے اللہ نے سب کو آزمایا بلکہ حدیث جو اس سلسلے میں آئی ہے اللہ کے حضی علیہ السلاق اسلام نے حدیث میں بیان فرمایا سب سے کڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے کم مل ان اور اس کے بعد جو ایمان میں جتنا قوی ہوگا آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی جو ایمان میں جتنا پختہ ہوگا دین میں جتنا عمل کرنے والا پابند ہوگا آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوں گی آزمایا جائے گا آزمایا جائے گا تو آزمائش انسان صبر کرے دین پر ثابت قدم رہے تو پھر اس کو عجب ملے گا اس کے صبر کرنے پر کیونکہ اللہ امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اس سے کامیاب ہونا ہے یہ پکی بات ہے آزمائش شاہد حدیثیں بتاتی ہیں نبی علیہ کی لڑکی روشنی تو سے مسلم میں آئی ہے ہر آنے والا دور دور سے زیادہ پرفکر ہوگا ہٹا چلتا ربکم یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے ہر آنے والا دور ماضی سے زیادہ پورفتر ہوگا کتنے آئیں گے فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا کتنے آئیں گے میرے لیے اسلام کی خبر ہے آزمانا آزمائش بکروحات مسائل مبتلا ہونا فتنوں کے کچھ شرک و بدت کے بعد بڑے فتنے مسلمانوں کا آپسی اختلاف انتشار ایک دوسرے کو قتل کرنا نظب اللہ اور اس کے علاوہ تکمیری فکنا اکیلے کے فتنے منہج کے فتنے شبہات کے فتنے شہادت کے فتنے فتنوں کی اپنی جگہ ان اقسام ہے ماضی کے فتنے الگ تھے موجودہ دور کے فتنے الگ ہیں تو کتنے بہت سارے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام نے فتنوں کے بارے میں بہت ساری حدیثیں حیثیتیں ڈروائی جن کو محدین نے رہ اللہ ایک چیپٹر ایک کتاب میں نقل کیا ہے کتاب الفتن باب الفتن فتنوں کا بیان جس میں بہت ساری ان حدیثوں کو نوٹ کیا گیا ہے لکھا گیا ہے جو فتنوں سے متعلق خطرناک فکر ایمان کو آزمایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے فتنوں کے متعلق آپ نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے اور ایسے پھیلتے جائیں گے جیسے رات کے اندھیرے ٹکڑوں کے جیسے جیسے سورج غروب ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا ڈارکنیس گلئی پھیلتی ہے اندھیرا پھیلتا ہے ایسے سکنے پھیل جائیں گے ایسے ایسے سکنے آئیں گے یس پہ رجلو موما ہو سی صبح مؤمن تھا شام کو کافر یونسی مومنا وہ یوس پہ شام کو مومن مل تھا صبح کاغذ یہ بھی روی نو بے بہ مل منت دنیا الحجی دنیاوی غرض کے لیے اپنے دین کو نیلام کر دے گا اپنے دین کو بیچ ڈالے گا ایسے ایسے کتنے آئیں صبح اٹھا کر ایمان والا تھا کتنے خطر خطرناک ہوں گے صبح اٹھا تھا ایمان والا تھا اللہ کو ماننے والا شام ہونے تک کافر ہو جائے گا ایمان ختم شام کو ایمان والا تھا صبح ہونے سے پہلے کاغر ہو جائے گا دین کا نیلاش کر دے گا ایمان کو فروخت کر دے گا ایمان کو بیچتا دے گا صرف کتنے آئیں گے لہذا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم کو آتمایا نہیں جائے گا فکروں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا فتنے آئیں گے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات فکروں کو پہچاننا سب سے پہلی بات فکروں کی پہچان ضروری ہے فکروں کی جانکاری ضروری ہے حید بن یمان رضی اللہ کو فرماتے ہیں كان الناس رسول الله عن الخير وكنت اسأله عن مقافت ناکافی اوکم حضیفہ ایک صحابی کا نام ہے معروف صحابی ہے فطروں کی بہت ساری حدیثوں کو روایت کیا ہے کہتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا کیوں اس گرد سے کہ غریب وہ میری زندگی میں نہ آ جائے یا مجھ سے نہ ہو جائے میں اس میں پڑھ نہ جاؤں اس میں واقع نہ ہو جا اسی حدیث سے معلوم ہوا آدمی کو فتنوں کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے اس کو معلوم ہو گئی ہے کتنا اور اس کے لیے علم چاہیے یا علماء کی سہبت چاہیے جیسا کہ سلط کہتے ہیں رمی اللہ جس حسن حسن بصری وغیرہ کے لیے آپ کو آ سلسلے میں کہتے ہیں جب فتنہ شروع ہوتا ہے جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو علم والے اس کو پہچان لیتے ہیں اور جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے جا اس کو پہچان لیتے ہیں. علم سے انسان مارکت حاصل کرتا ہے علم ایک راہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے انسان پہچانتا ہے کتنے کو کیونکہ فتنہ اچھی شکل میں نہیں آتا ہے کتنوں کی مارکت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں پہچاننا گا کو تو اس خوب سے کیا معلوم ہوا علم ایک واحد ذریعہ ہے جس سے انسان فتنوں کی جانکاری حاصل کر سکتا ہے اگر علم نہیں ہے تو علماء کی صحبت میں رہے تاکہ علماء کی رہنمائی میں رہن. ہمیں معلوم ہو یہ فتنہ ہے اور جب معلوم ہوگا تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اسی لیے کہا جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو علم کے وسیلت ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور جب فتنہ اپنا کام کر جاتا ہے اس کی لپیٹ میں لوگ آ جاتے ہیں بعد میں لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں تو جاہل جب سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو خیر یا اچھا سمجھ رہے تھے وہ بہت بڑا فکرا تھا اسی لیے علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان فکروں سے اپنے آپ فکروں کی مالفت حاصل کر سکتا ہے علم حاصل کیا جائے اور علم ہر مسئلے کا علاج جہادت مذمت قرآن پاک نے جہالت کی مذمت کی ہے حدیثوں میں جہالت کی مذمت ہے علم حاصل کرو اللہ کے دین کو سمجھو اللہ کے دین کو پہچانو اس کی معیشت حاصل کرو تاکہ نجات ملے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اپنے آپ کو بچا سکیں تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو ہمارا عقیدہ صحیح ہو ہمارا منہج صحیح ہو ہم اللہ کا تقرر حاصل کریں علم کی بنیاد پر اگر علم نہیں ہے علماء موجود ہیں ان کی صحبت میں رہیں علم روشنی ہے جو انسان کو اندھیرے سے بچا سکتی ہے روشنی نہیں ہے تو وہ لوگ جن کے پاس روشنی ہے ان کے ساتھ ہو لیشیا ان کے ساتھ رہیے تاکہ ان کی روشنی سے آپ مستقیل ہو سکیں اپنے آپ کو گڑھوں سے خطار سے نقصان سے خرابے سے گمراہی سے بربادی سے ہلاکتوں سے بچا سکے ان यह رہنمائی میں ان کی روشنی میں یہ بہت ضروری چیز ہے اس کے بعد محترم کتنے فتنوں سے نجات کیوں کر حاصل کی جا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور کی جو فتنے ہیں جس کی طرف شیخ نے بھی اشارہ کیا ہم فتنے تو بہت ہیں لیکن خاص طور سے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں ایمان کا پرکھا جا رہا ہے مختلف قسم کے فتنے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے دور میں ہم پڑ چکے ہیں بہت بڑا فتنوں کا دور سازشیں ہو رہی ہیں پلاننگ ہو رہی ہے مسلمانوں کو مٹانے کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی لیکن ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور اصل مسئلے کی جڑ کو علم ہی بہرحال علم سے ہی سارے مسئلے ہیں درا اسلام دنیا میں ہمیشہ رہے گا اسلام کبھی ختم ہونے والا مطلب نہیں قرآن پاک کی آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ دنیا سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا اسلام ختم ہونے والا نہیں اسلام سب سے اوپر رہے گا مسلمان آسمائے جائیں گے اگر انہوں نے اپنے ایمان اپنے ایمان کو قومی کیا سبرج سقامت کی زندگی گزاری اپنے ایمان پر ڈٹے رہے تو ان کے لیے کامیابی ہے اور اگر وہ ایمان سے دور ہو گئے یا اپنے ایمان کو کمزور کر لیا دنیا میں پڑھ کر اللہ سے دور ہو گئے رجوع رجح ختم ہو گیا عقیدے خراب ہو گئے منہج خراب ہو گئے عمل برباد ہو گیا تو فتنوں کا شکار ہو جائیں گے اور ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے اللہ کی قوم کو لائے گا جو ایمان کو بچا کر عمل کرنے والے قوم اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والی اپنے منہج کو بچانے والی اپنے عمل کو درست کرنے والے قوم یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے دنیا جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ہماری ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ کا دور ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں اس سلسلے کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا صبر کرنا ہوگا اور ایک بات ذہن میں رکھیں شیطان ڈراتا شیطان ڈراتا ہم نہ ڈریں گھبرائیں نہیں پریشان نہیں ہو ہمارا کیا ہو جائے گا ختم ہو جائیں گے مٹ جائیں گے موت ایک موت کو یقینی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اصل بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی ایمان والی زندگی ہے ایمان پر زندگی ہو ایمان پر ہماری موت آئے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے شیطان ڈراتا ہے تاکہ ہم ڈر جائیں اور اپنے ایمان میں کمزور ہو جائیں یہ بات یاد رکھیے اپنے ایمان کو قبول کریں دنیا مل کر ہمارا فیجہ کیا ہے کیا پوری کائنات مل کر ہمیں مٹانا چاہے تو ہم مٹ جائیں گے نہیں مل سکتے پوری کائنات مل کر ہمیں بچانا چاہے بچا لے گی ساری دنیا ہمیں بچا لے گی نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارے دین میں کیا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو کرتے فرمایا تھا یا غلام کا بیٹے میں تمہیں باتیں سکھاتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھتا ہوں اللہ حسیب گلتاہ اللہ کے احکام کی اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کیا حدیث حضری حدمان اللہ کے احکام کی حفاظت کرو ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا جب بھی ماننا ہو صرف اللہ سے مان جب بھی مدد طلب کرنی ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کر بہت بہت اچھا اگر پوری امت پوری کائنات پوری دنیا مل کر تمہیں تھوڑا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے اس فائدے کو تمہارے لیے نبي کا اگے و الاستمعت الا يضروك بشيء لم يضرك بشيء ان الله الله عليك رفعت الاقلام وجفت صحف الحديث وكما خلص النبي صلی الله عليه وسلم کہ حدیث سن گئے اپ نے فرمایا اور یہ بات نے اچھی تم کو تھوڑا نقصان پہنچا اچھا اچھا قتل نہیں برباد کرنا ہے کچھ کچھ نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا میں نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے اس نقصان کو تمہارا لیے نہ لکھا ہو حل اٹھا دیا گیا صحیح پہ سوکھ گئے تقدیر پر ایمان ہے کہ نہیں ہے کہاں ہے ہاں تمہارا ایمان معمولی معمولی چیزوں میں ایمان ڈرمگانے لگتا ہے ہمارا کیوں کیونکہ ایمان کمزور ہے ہم کو خبر ہے تو ڈر جاتے ہیں اور کچھ وہ لوگ تھے جن کے سامنے بتایا گیا آیا سن کیا بتایا گیا الدین <سؤال> فزاد ایمانا وہ آلوم کے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے پر مدم یہ قرآن ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں یہ پور دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن سے لے قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے فکلوں کے دور میں مصیبت میں آزمائش میں ڈرایا جائے دھمکایا جائے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جائے کیا کرنا ہے قرآن سے کیجیے یہ قرآن ہدایت ہے میرے بھائی یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے اگر ہم تلاوت کریں گے نہیں ہم سے یہ ہدایت کیسے ملے گی شاہ رمضان لگی اس لطے بربودی نت رمضان وہ مہینہ ہے جس نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہدایت مطلب راستہ ملتا ہے جنگل کا وقت. کیسے ملے گا راستہ اس انسان کو جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہ کیا پڑ رہا ہے کلام پڑھنے سے ہدایت کیسے ملے گی کی جب کلام اللہ کو سمجھ نہیں رہا ضروری ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھے اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پڑھتا ہے شرک کرتا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے شرک کرتا ہے ایک دن المستقیم پڑھتا ہے گمراہی مراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے باراتا رسول پڑتا ہے وکاج کرتا ہے ہر نقاب میں پڑتا ہے ہر نماز میں پڑتا ہے لیکن پھر جاتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ہے کہ نہیں کیوں اس لیے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے کلام اللہ سے کیسے ہدایت ملے گی ہمیں ہم اتروں کے دور میں پریشان قرآن اٹھائیے قرآن میں واقعات گئے کیے ہیں کیسے کیسے آتمائشوں میں لوگوں کو مبتلا کیا گیا کیسے کیسے ڈرا گیا گیا آج کیا سی کی نیوز پر ہم لڑ جاتے ہیں معمول ایسے ہو رہا کرتے ویسے ہو رہا کرتے ایسے کرتے کیا کرتے کوئی کچھ کرتا ہے اللہ ہے کہ نہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر اللہ کے اسما پر اللہ کی صفات پر دیکھیے منافقین نے جب ڈرایا ہے ایمان کو صحابہ کو پرانے مجید کی تم لوگوں کو مارنے کے لیے تمہیں مٹانے کے لیے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں. سارا شخص جمع ہو گیا سارا کتر جمع ہو گیا کس لیے تمہارے دی. تم کو ختم کر در سے ڈرایا گیا کیا ہوا کہا گیا جمع ہو گئے ہیں خبر دی گئی اور نصیحت کے طریقے پر یہ بات بتائی گئی حالانکہ نصیحت نہیں تھی وہ بخش درو ان سے ان کا ایمان بڑھ گیا سبحان سبحانندا ڈرایا جائے تو ایمان بڑھ رہا ہے سمت سمتھے. کچھ ہے کیا ہے قوی ایمان ہے کیا ہے ابھی ایمان بدرسوں کی تربیت ہے اب تو ایمان ہو آج اگر آپ کو کوئی کر بولے سنیے آپ کو مارنے کے لیے پورے محلے والے جاؤں ہیں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے ایک انسان آپ کے پاس تو آ کر گئے سنیے سارا محلہ آپ کے گھر کو آپ کو مارنے کے لیے جمع ہو گئے کیا حال ہوتا ہے ہمارا یہ ہمارا ایمان ہے ایک بدھ اور تھا صاحبہ کا ان کا ایمان دیکھیے ان سے کہا گیا جگڑ مانا جب میں لو سارے لوگ جمع ہو گئے تمہیں مارنے کے لیے ڈرو فضا دوں فضا ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا زیادہ ہو گیا وقالو خالو جب ایمان زیادہ ہوا اور ایمان ہوتا ہے تو قول کیسے ہوتا ہے ایمان اگر پختہ ہو ایمان اگر درست ہو ایمان اگر قوی ہو قول اور عمل بالکل صحیح ہوتا قول اور عمل پر ایمان کا اثر کرتا ہے اسی لیے حیثیل رحمتہ اللہ علیہ نے ایمان کی تاریخ ہے المان ہوں مالا ایمان کیا ہے جو دل میں پیمست ہو جائے اور اماد اس کی تصدیق کرے جب ان کا ایمان زیادہ ہوا جب ان کو ڈرایا گیا تو ان لوگوں نے کیا کہا حس گن اللہ کی ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے کیا بات ہے ڈرایا گیا تو ایمان بڑا اور, اور کیا نکلا زبان سے کیا بولا ان لوگوں نے ان لوگوں نے کہا حس گن اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کا کیا ہمارے لیے اللہ کرتی ہیں آپ اور میں کیا کہیں آپ اور میں حالات یہ ہیں پلاننگ یہ ہے سازشیں یہ ہیں خبریں یہ ہیں ہم کیا کہیں ڈریں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کس کو وہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو وہ جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رب اس کے بہت سارے نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے القادر القدیر ہے کہ نہیں قدرت رکھنے والا طاقت رکھنے والا القوی القادر اچھا قادر اللہ کل ہر چیز پر قادر اس پر ہمارا ایمان پھر کیوں پریشان ہو, ہو ہمارا ایمان اس پر ہے جس نے کہا اذا قبا امرن فضا جلد جلد يقول جب کسی چیز کا فیصلہ کر دے وہ رب ہمارا عرص پر ہمارا ایمان اس پر یہ ہے وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو کہتا ہے ہو جا, جا وہ چیز جا جا ہو جاتی وہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام کو آج میں ڈالا گیا کیا کہا حسبی اللہ ہن امن نبی علیہ اللہ وسلام نے بھی فرمائے ہمارے نبی جو ہمارے بھی اس میں حسنا ہے لکھ دکھا نہ رکھو میرے سلیم تو میرے بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ڈرانے سے کچھ نہیں ہوتا صبر اور استقامت کی زندگی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اسلام پر ایمان پر صبر کریں جو مقدر میں وہ ہوگا ہماری ہمارے ایمان میں کوتا کو ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے ایمان کمزور ہوگا ایسے ظالموں کو مسلط کیا جائے گا جو ہمیں ڈرائیں گے پریشان کریں ایمان کو قوی کرے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اللہ کے اسما و صفات پر ہمارا ایمان قوی ہو ہمیں معلوم ہو کہ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہمیں یقین ہو میرا رب جو چاہے کرنے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے میرا رب ہر چیز کو جاننے والا ہے میرا رب ہر چیز کو سننے والا ہے میرا رب دعاؤں کو سننے والا میرا رب مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے میرا رب بدم کرنے والا ہے اللہ سے مدد مانگے صبر کریں آزمائشیں آئیں گی ڈرایا جائے گا پریشان کیا جائے گا پریشان نہ ہو اور نہ ڈریں صلی صارحم کی زندگی کو دیکھیں ان کی زندگی میں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں آج جو حالات ہیں ہمارے ملک کے یہ عمومی طور پر عالم اسلام کے ٹھیک ہے کیا ایسے حالات ماضی میں مسلمانوں کے نہیں تھے سوال بھائی آج جن جن حالات سے یا جس دور سے مسلمان گزر رہے ہیں میرے ساتھ غور کیجیے کیا, کیا ماضی میں ایسے حالات تھے تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں اسلام کی صحابہ کی زندگی اس کے بعد کی زندگی اس کے بعد کی تابعین طب تابین محدین کو کہا مسلمان پا... ماضی کے جو مسلمان ہم سے پہلے جو گزرے ہیں دنیا میں کیا ان کی زندگی میں ایسی آزمائشیں اس سے کتنے آئے تھے جو آج ہماری زندگی میں ہیں اس سے زیادہ آئے تھے ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس اگر کوئی ظالم ہے تو اس سے بڑے ظالم گزرے ہیں کافر ار کیا فیروز سے بڑھ کر ہے کوئی آج ابو شہد سے بڑھ کر کوئی ہے ذرا پاری کو اٹھائیے اسلام کی ذرا پڑھیے تو صحیح اسلام پر چلو ایمان لائے ان کی زندگی میں آزمائشیں نہیں ہے کیسے کیسے آزمائش بھائی کیا ہم واقت صحابہ کے لیے پڑھتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نیشان سے کیا ان سے بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو آزمائش ہوئی اس سے سخت آزمائش آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہے آج نہیں بلال رضی اللہ عنہ کو کیا کیا جاتا تھا گرمی کیسی ہے جبیل کی گرمی معلوم ہے نا آپ کو مکہ کی گرمی وہ مکہ ہی کھانا اے سی سے آپ آرام سے اللہ زبہ کر دے؟ السرود کو اور حکومت عربیہ اسودیہ کو جنہوں نے حجاز اور عمرے مرتدرین کی خدمت کی بے مثال چیزیں پیش کی ہیں آپ بالکل چل رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں کھانے کعبہ کے افراد تو آپ کے پیر میں گرمی بھی محسوس ہوتی ہے ٹھنڈے پتھر اس اللہ بالو سمجھتے نیچے سے اے سی نہیں اے سی اس کی کچھ نہیں پتھر کی خاصیت ہے ملکات رحمۃ اللہ نے خاص طور اس کو بنوایا تھا خدمات کا ساتھ بے پس خدمات لیکن ایک بدھ اور بھی تھا یہ چیزیں مہیا نہیں تھی نا میرے بھائی تبتی ہوئی دھوپ گرمی ڈگری پتا نا فارٹی فائیو فورٹی ایٹ فارٹی نائن اللہ کو اللہ ایمان لے کر آئے تھے نبی علیہ صاحب اللہ کی توسیع کے ان کے ایمان کو آزمایا گیا ان کے ایمان کو ختم کرنے کی ہر ممکن شکانے بنانے کی کوشش مکانے ستایا ان کو گرم گرم ریت کا اندازہ ہے تو کے دیکھنا بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ ننگے پیر چلنا عبادت ہے عبادت نہیں ہے وہ بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج میں ٹھہرنا سورج کی سخت دھوپ میں ٹھہرنا پسینہ پسینہ ہونا عبادت ہے اس کے ذریعے میں اللہ کا تقرب حاصل کروں گا نہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے تمام طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیے اگر تقرب اللہ کا حاصل کرنا ہے سنت پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ کا تقرب بدت سے تقرر نہیں ہو سکتا بداٹ ختم سنتوں پر عمل ہونا چاہیے بلاٹ اوزی اللہ دلن. تبتی ہوئی دھوپ سخت پتھر ریپ نگے بدس لکھا رہا تھا گرم پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کہ چھوڑو تھی اسلام چھوڑو ایمان چھوڑو اللہ کو چھوڑو کے رسول کو چھوڑو کیا کہتے تھے الا حج، الا حج، ایک اللہ ایک اللہ اللہ اتنی سخت آزمائش پھر بھی ایمان کا اور ایمان کا ریلان نہیں کیا پریشان نہیں ہوئے چلو چھوڑ دوں ٹھیک ہے تم کیا چاہتے ہو میں کافر بن جاؤں میں مشرک بن جاؤں میں کافر بن گیا نہیں اچھا کیونکہ جنت چاہیے اس تکلیف کے بعد راحتیں تھیں اس خبر کے بعد اس استقامت کے بعد خوشخبریاں تھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا محبت اللہ رب جلو اب شروع میں جنت الم تو کیا سبحان اللہ جن لوگوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے ان شک اللہ دینا تالو جن لوگوں نے کہا رب گن اللہ ہمارا رب اللہ ہے کون ہے جی ہمارا رب تمہارا رب پتا نہیں ساری دنیا کا رب اللہ ہم ایمان مان اس پر ہمارا رب کون ہے اللہ خوش رسی ہیں آپ جو کہتے ہیں اللہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے جس اللہ نے میری اور آپ کی زبانوں کو توفیق دی کہ ہم پکارتے ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ، اے اللہ اللہم ربنا کہتے ہیں نا یہ اللہ کا فضل ہے یہ توفیق اپنی کر اس پر جتنا شکر کرے کم ہے یہ احساس کے اندر پیدا کریں کہ ہم مسلمان ہیں یہ شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم رب کو پکارنے والی قوم پوکھ وہ رب خالق کو کھلی شاید ہر چیز کا خالق مالکی و مارکیو ہر چیز کا مالک مال... اس کا ترجمہ الگ ہے لیکن بس. ہر چیز کما لے ہر چیز کا خالق جو چاہے کرنے والا کبھی ہر چیز پر قدرت اس کو ہم پکار دیں تو رب اللہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اتر ایمان لائے نا اللہ پر ایمان لائے تم مساح پھر اس پر جمے رہے جس پر اس پر اپنے ایمان پر اپنے اس عقیدے پر اپنے اس ایمان اور عقیدے پر ساری زندگی جمے رہے مشکلیں آئیں خدمیں آئیں پریشانیاں آئیں آزمائشیں ہوئیں لیکن اپنے ایمان پر جمے رہے کیا ہے ان کے لیے جب قبروں میں ان کو ڈالا جائے گا تخلص آئی ہوئے کا فرش پہ خوشخبریاں لے کر آئیں گے خبروں میں لا تخاسو وہ اللہ تزر اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے قبر میں اور نہ کرنے کی ضرورت ہے وہ شروع اور اس جنت کی تمہیں خوشخبری جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا سبحان اللہ اگر کسنوں کے دور میں میں, میں صبر کروں اس ثقافت کی زندگی گزاروں اپنے ایمان کو بچا لو اپنے عقیقے کی حفاظت کر لوں اور اس کے بدلے مجھے جنت کی خوشخبری اس سے بڑھ کر کیا ہے میرے خیال دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے کیا نعمت ہے اللہ کی جنت جس کے لیے دروازے درواز رمضان کے مہینے میں کھلے ہو رہے ہیں تاکہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں جنت بہت بڑی نعمت ہے اور جس کو جنت ملی وہ کامیاب ہے میرے اللہ نے قرآن میں فَقَدَ جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے ہونا ہے نا کامیاب تو جنت چاہیے جنت ایسے نہیں ملے گی آزمائے گا اللہ تعالیٰ پریشان نہ ہو دیکھیے گلاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سمیہ رضی اللہ اور ان کے شوہر یاسر اور ان کے بیٹے اما رضی اللہ عنہ ان کو کیسے کیسے آدمی جائے ان کی تاریخ کا واقعات کو اس نے مکہ میں کیسا کیسا ظلم کیا ان پر اس کے علاوہ صحابہ پر حد یہ ہے کہ صحابہ اس ظلم و سجن سے پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے حالات بیان کیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس سے زیادہ آزمایا گیا یہاں تک کہ آر یا آری کیا کہتے اردو سر پر رکھ کر ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتا تھا کاٹ دیا جاتا تھا ہاسا تو پھر بھی اپنے ایمان کو نیلام نہیں کیا نہیں اپنے دن سے ختم نہیں کیا اپنے دین کو کفر کی طرف نہیں چلے گئے ایسی کڑی آزمائشیں ان کی زندگیوں میں آئی پھر بھی وہ نہیں گھبرائے اپنے ایمان کو بچایا رب کو راضی کیا جنت کے مستحق ہو گئے میرے بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں صبر کرو یہ تمہاری زندگی میں جو آزمائش ہیں اس سے زیادہ آزمایا گیا لوگوں کو مثالیں دے کر نبی صدم کو سمجھا رہے تو اب آپ, آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس سے کڑی آزمائشیں ہیں ہماری زندگی میں آج آج کی بات کریں ٹو تھاؤزینڈ سیونٹی چودہ سو کیا ایسی آزمائشیں آ گئی ہیں ہماری زندگی میں نہیں پھر کیوں گھبرا رہے پھر کیوں پریشان نہیں مارتا کہتے ڈراتا کہتے وہ کون مارتا پھر اون سے بڑا کوئی ہے پھر اون کیسا تھا قرآن پڑھیے سبحان اللہ واقعات دیکھیے کتنے کیسے کیسے آزمائش میں ابتلا کیا گیا لیکن ایمان کو بچانا ایمان کو کمی کرنا پر. قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کے سر آرات میں اللہ تعالیٰ مختلف دیگر سورتوں میں بھی اور قوم موسا کے وہ جادوگر جو جادوگر تھے جب اللہ کی نشانیوں ان کے سامنے آئیں اللہ کی توفیق ہوئی اللہ کی ہدایت ہوئی اللہ کی واضح نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایمان لے کر آئے ان کو ڈرایا آپ زبان میں سنی سنیے آئے سنیے ترجمہ دے سبحان اللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے سنیے اللہ کا کلام وہ القی یا سہارت تاکہ جانتے ہیں آپ کس طریقے سے مقابلہ ہوا علیہ سلاسلام کا جادوگروں کے ساتھ کیونکہ فروغ یہ سمجھتا تھا کہ مسا جادو کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہا فروئن یہ سمجھتا تھا کہ یہ جادو کر رہے ہیں تو جادو کی طور سے ان کا جادو ختم کر دیا جائے گا اعلان ہوا انعام کا وعدہ بھی کیا گیا من المقربین ہو جائے گا وہ انسان چلو میدان صبح پوری پبلک پوری دنیا مصر کی پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے کہ آخر جیت کس کی ہوگی یہ آج کھیل آج دیکھتے ہیں ایک طرف حق تھا ایک طرف بادل تھا جیت ہمیشہ شاہ کی ہوتی کہ نہیں ہوتی بولیے ایک اللہ کا بندہ اللہ علیہ السلام میرے بھائی اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اکبر ہو تو رہیے یقین ہے کہ نہیں ہے ان دین احمد اللہ اسلام صحیح کہ نہیں ان دین احمد اللہ اسلام دین اللہ کے پاس کون سا ہے دوسرے دین بھی اللہ کے دین ہے نہیں دوسرے لوگ اگر اپنی طریقے کو دین سمجھ کر اللہ کو خوش کرنا چاہیں اللہ کے یہاں انعام چاہیں گے ملے گا نہیں وہی دینا ہم آخرت ملن خاصر دین اسلام ہے آپ کے پاس بچا لوگ ہے آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں اسلام ہمارے پاس ہے اللہ کا سچا دین اسلام ہی ہے جو اس کو چھوڑ چھوڑنا کسی اور طریقے کو کسی اور چیز کو دین سمجھے گا اور عمل کرے گا تقرر کرے گا اللہ کو خوش کرے گی پہلے ہی قبول اگر نتیجہ کیا ہوگا اعلان کر دیا گیا اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا وہ ہوا بلاخر خاصری اور الٹا آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوتا کون جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو نہیں سمجھے گا صحیح کہ نہیں تو اس کا مطلب خطارا ادھر ہے ادھر فائدے میں ہے اب دیکھیے حق اسلام ہے مسلمان حق پر ہے کوئی شک نہیں ہے ہاں عقیدے کو بچانا ہے شرک باطل ہے توحید حق ہے بدعات باطل ہے سنت حق ہے اللہ کے دین پر عمل کر کے مسلمان پریکٹیکل مسلمان عملی مسلمان بنا نام کے مسلمان نہیں بننا وہ نام کے بنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے تو ختم ہوگا تقدیر میں ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور اس کا نقصان بھی ہوگا اپنے ایمان کو بچانا اپنے ایمان کو قوی کرنا تو حق جو ہے اس پر ڈٹے رہنا مسلسل حق پر تھے باطل پر تھے مقابلہ ہوا چلو آپ دکھاؤ یا ہم دکھائیں گے قرآن کیا ہے کہ موجود ہے انہوں نے ان لوگوں نے رسیاں پھینکی لاٹیاں پھینکی سہارو آیو الناس وستر وجا بھی بہت بڑا جادو دکھا دیا آنکھوں پر جادو کر دیا رسیاں اور لاٹیاں سانپ اڑتے ہوئے نظر آنے لگے لوگوں کو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے لوگوں سے ہرو آئی نندر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا وہ ترحبو لوگوں کو ڈرا دیا وجا بھی سہارے نہ بڑا جادو لے کر آ گئے جادو حق ہے یا باطل ہے بتائیے باطل ہے کوئی شک ہے آواز نہیں نکری تو کیا مطلب اس کا مبتلا تو نہیں اللہ محفوظ رکھے بھائی نہ جادو کرنا نہ کروانا نہ جادوگر کی مدد کرنا جادو کفر ہے حرام ہے بڑے گناہوں میں سے ہے جادو کروانا کرنا مدد کرنا سر مدد اللہ سے مدد مانگی دین پر قائم رہیے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو ادھر جادو جو باطل ہے مسئلہ اثر مرضی نے ادا کیا انسان کے بچر کے ڈر گئے اللہ نے فرمایا آپ ڈالو لاٹمی کو لاٹھی ڈال ریئل کا سانپ بن گیا تھالے برار واقعہ جانتے ہوا کیا جب جادوگروں نے حقیقت دیکھی اللہ کی نشانی دیکھی معجزہ دیکھا سچائی کو دیکھا تو ان کا ضمیر جان گیا تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں دوسرے آر ہفتی میں لے کر آیا ہوں سے طور سے جیوی جو کل تک چرون کو سلطہ کرنے والے جادوگر شرف اور حرام چیزوں میں پڑے ہوئے تھے حق کو پہچان کر حق کو پہچان کر حق کو قبول کر لیا گر پڑے اللہ کو سجا کر دے بول سجے میں پڑ گئے سارے جادوگر جو کل تک جادوگر تھے وہ اہل ایمان بن گئے تالو امن لال اور رب بھی و ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسا اور ہارون کا رب ہے اللہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے ہمیں ایک عبرت ملی وہ یہ ہم اگر باطل پر ہیں ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے تو حق کو قبول کرنا چاہیے اسی میں نجات نجات اسی اسی اسی میں اسی میں فائدہ ہے. اسی میں خیر ہے عام طور پر لوگ اپنے برادری کو دیکھ کر اپنے خاندان کو دیکھ کر لوگ کیا سمجھیں گے لوگ کیا کہیں گے اپنے باطل سے توبہ نہیں کرتے حق کو قبول نہیں کرتے یہ بات یاد رکھیے حق سرکڑ کے ہے حق آپ کے سامنے آ جائے صحیح راستہ صحیح عقیدہ صحیح منحج صحیح عمل اس کو قبول کر لیجیے اسی میں نژ ان کو نژ مل فرون نے جب یہ دیکھا یہ دیکھ کہ آزمائش دیکھی دیکھ عثمان اللہ کیسا ڈرایا گیا کیسا پتنے میں مطلع کیے گئے وہ لوگ لیکن کیا ڈرے پریشان ہوئے نہیں قال فرعون جب فرعون نے دیکھا کہ ان لوگوں نے تو یہ تو کر ڈرا دے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لائے جب فرون نے یہ منظر دیکھا وہ تو بلایا تھا تاکہ موسا کو پیچھے کر دینا اس بلا بندا نے الٹا ہو گیا معاملہ تو ہوا کیا فرون نے ڈرانے کی کوشش کر یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے یاد رکھنا میرے یہاں سے معلوم ہوا بس باطل کیا کرتا ڈراتا دیکھو ہم جو بول رہے ہیں ویسے کرو ورنہ دو سال میں پھر ختم اچھا آپ جیسے بول رہے ویسے کرنا اچھا ٹھیک آپس میں لاؤ چال چلتا ہے کیا باطل باطل اہل باطل سازش چال اور اللہ بخوبی ان کی چالوں سے باتیں اگر ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا تو ان کی چال میں ہم پھنسیں گے نہیں ایک اللہ ہمیں بچا جائے گا بچائے گا کہ نہیں کتنی چال چلی گئی ہمارے نبی قسم کے خلاف مشرقی نے مکان ہے کفارے مکان مدینہ کے منافقین میں ہے کتنی سازش ہے ایسی کتنی چالی تک کچھ ہوا صحابہ کے خلاف اس کے بعد آج تک دیکھیے اہل ایمان کے خلاف روا تھار اللہ چلو اللہ اس کے جواب دینے والا ہے اللہ منی ہے میرے بات من الله اللہ ہم اللہ, اللہ کے ساتھ ہو جائیں اللہ ہمارے ساتھ ہم صبر کریں ان اللہ ہمیں آپ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ استقامت کی زندگی گزارے اللہ کی مدد ہوگی ان اللہ تو دیکھیں کس طریقے سے یہاں دروہ نے ڈرایا اور کہا جیسا کہ چال ہوتی ہے باطل کی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ہاتھ پر آ ہیں تو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایمان والے ڈرتے نہیں ہیں دیکھیے یہ ایمان والے جو کل تک جادو کرتے تھے ایمان لے کر آئے جب پھر ہم نے ڈرایا تو کیسے ڈرایا اور ان لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا سنیے قرآن کی آئے تھوڑی روشنی میں آلا آمنتم قبل ان تم ایمان لے کر آئے مسافر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں یعنی میری پرمیشن سے پہلے میری اجازت سے پہلے مسافر ایمان لائے یا مسا کربر ایمان لائے اندالہ مکرم مکر تم کیا یہ تو چال چلی جا رہی ہے بسے شہر میں یہ تم لوگ سب مل کر چال چل رہے ہو یہ سازش ہے یہ باطل حق کو بکر کہہ رہا ہے باطل حق کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے حق جھوٹا ہو جائے گا جھوٹ بولنے سے بادل بولنے سے شنی کو غلط بولیں گے تو غلط ہو جائے گی تو کیا ہوا فرون نے کہا کہ یہ چال چلی جا رہی ہے شہر میں لطف لطف لطف لطف تاکہ یہاں سے بستی والوں کو نکال دیا جائے ڈرا رہا انکریب تمہیں پتہ چلے گا تمہیں معلوم ہوگا کیا معلوم ہوگا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ اوپنلی گراؤنڈ کون تھا گروتری کے حالات تھا یہ لوگ اس اسٹینڈر میں تھے کیا کیسے ڈرا لکھو تب کے اندر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا الٹا پیک پٹوں ہاتھ کا دوں گا ہاتھ پیر بھی کر دوں گا ایک تم بلو اس سبھی بنوائیں پھر سب کو سولی پر اسکول پچوا اوپن ڈرایا جا رہا ہے انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ فرون سال جو وہاں کا بادشاہ تھا بادشاہ پاور تھا اس کے پاس طاقت تھی اپنی طاقت کی بلبوتے پر ڈرا رہا ہے ایمان والوں کو جو کل تک کے کی جادو پر. کیا کہہ رہا ہاتھ کاٹ دوں گا ڈرا رہا پیرا کا دلہ اور سولی پر دوں گا سب کو چھوڑوں گا نہیں کسی کو اچھا تو ادھر کیا ہوا پھر آلو رب بنا ملکا لمبا جا ادنا اور ہمیں ڈرا رہا ہے اور ایک آیا دوسری جگہ سب ابھی مانتا کو جو فیصلہ کرنا ہے سر کاٹتا کاٹتا یہ مطلب ہے مہاتما سولی محب. پر پٹا تھا یہ دنیا کے فیصلے ہوں گے سر یہ دنیا کس کری ہے تو ثابت سابق پدمی استقامت سکامت دیکھیے کیسی سکامت کس کی بھاننا کا کہ ہم تو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں تو مارے یا نہ مارے ہم ایک نہ ایک دن اپنے رب کے طرف جانے والے ہیں اور تو ہم سے دشمنی اس لیے کر رہا ہے بدلا اس لیے لینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی آیتیں ہم نے دیکھی اور اس پر ایمان لائے تو ہم سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے معلوم ہوا دشمنی ایمان اور کفر کی جی دشمنی کوئی ذات پات کر لو ایمان سے نفرت سے ہمارے ایمان سے ہمارے لا اللہ سے نفرت لیکن کچھ نہیں ہوگا اس نفرت کا ڈرانے کا اس دھمکی کا کچھ نہیں ہوگا کہا اللہ سے دعا کی اور کہا ہم تو ہمارے رب پر ایمان لے کر آ اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں صبر عطا فرما یہ بڑی مشکل کا وقت ہے یہ دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہمیں ڈرا رہا ہے ہاتھ کاٹ گا پیر کاٹ دے گا ہمیں سولی پر چڑھا دے گا یہ ڈرا رہا ہے دھمکا رہا ہے یہ دنیاوی فیصلے کرنا چاہتا ہے ہمارے ربنا رب بنا فری وقلا کی توفیق دے گا. بڑی کڑی آزمائش ہے یہ بڑی سخت آزمائش میں ہم کڑے ہوئے ہیں فرونگ کے سامنے ہمیں صبر عطا فرما ہمارے رب پتونا مسلم اور موت ہماری اسلام پر پوچھا ہے کیا بات ہے ساتھ کیا بات ہے ساتھ کیا اس سے کڑی مشکل حالات میں ہم ہیں فرونگ سے بڑا کوئی چھپار تو نہیں ہے آج تک زمین پر اس نے ڈرایا تو وہ ایمان والے نہیں ڈر گئے آج کے کیا بولوں میں اس کو آج کے معمولی سے لوگ اگر ڈرائیں تو ہم ڈر جائیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا صبر کیجیے میرے بھائی فتنوں کے دور میں صبر کیجیے صحابہ نے صبر کیا تابعین نے صبر کیا اہل اسلام نے اہل ایمان نے صبر کیا استقامت دین پر ڈٹے رہنا ہاتھ سے دین کو جانے نہیں دینا سب سے بڑا خزانہ ہمارا سب سے قیمتی شہ ہماری ہمارا لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اس کو نیلام منگتے اللہ کی طرف رجوع ہو یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے آزمائشی آئیں گی آنے دیجیے جو چیز آنے والی ہے وہ آئے گی جو چیز ہمیں آنے والی ہے وہ آئے گی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں ماں کلم یقین قلم یقین لمح صحیح اس قرار دیا ہے حدیث کو جو چیز تمہیں پہنچے گی جو چیز تمہیں پہنچنے والی ہے آنے والی ہے تمہاری زندگی میں وہ آ کے رہے گی چکے گی نہیں تم سے اور جو چیز جانے والی ہے وہ آنے والی نہیں تو جو چیز آنی ہے آئے گی جو جانی ہے جائے گی ہمارا ایمان قبل ہو استقامت کی زندگی دین پر قائم رہے ہم ہاں. صبر کریں پریشان نہ ہو ان اللہ ہم آس صبر بہت بڑی رحمت ہے صبر و استقامت یہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں یہ سلب کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے جب جب فتنے آئے ان لوگوں نے صبر اور استقامت سے کام استقام لیا اللہ کی مدد ہوئی فتنے ختم ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے دنیا ان کی کامیاب آخرت ان کی کامیاب آج اگر ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں صبر کرے وہ قدر میں ہے یہ جی چیز اپنی ٹائم دیکھ لیں اپنے حالات کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہیں ایسا نہ ہو ہماری اپنی کمزوری کا یہ نتیجہ تو نہیں ہے ان اللہ حلق ہٹا یو گئی کا ایسا معاملہ تو نہیں ہے ہم اپنے حالات کو بدل لیں اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں فطروں کے دور میں پریشان نہیں ہونا ہے ایمان اگر صحیح ہے ہمارا تو ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے علیہ السلام یہی کو لے کر نکلے فرعون کے پاس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھیے چلے ہیں رات کی تاریخی میں صبح ہوتے ہوتے دریا تک پہنچ گئے سامنے میں دریا ہے پیچھے پھر غصے میں ان کو پکڑنے کے لیے مارنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا ہوا لوگوں نے کہا ان لبود رقن یقیناً اب تو ہم پکڑے جائیں گے پیچھے پکڑنے کے لیے وہ آ رہا ہے نبی کا ایمان دیکھیے نبی کا صبر دیکھیے نبی کا توقع اللہ کی ذات پر دیکھیے اللہ کے وعدے پر یقین دیکھیے ان اب بھی س۔ تم کہتے ہو پکڑے جائیں گے ہم یہ فرون آ پکڑے گا ہم کو کھلا ہرگز نہیں نے کیا ہر کس پکڑے نہیں جائیں سامنے سمندر پچھے فرون سمندر میں تو گھس نہیں سکتے راستہ تو ہے نہیں ایمان دیکھیے استقامت دیکھیے توکل دیکھیے اللہ کے وعدوں پر یقین دیکھیے فرمایا ہرگز کھل ہر کس نے میرا رب شکل وہ مجھے راستہ دکھائے گا یہ تھا تو یہ تھا ایمان اور اللہ نے سچ کہا اور اللہ کا سارا کلام سچا ہے اور میں نے ہوا جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے ہاں؟ کافی ہے کیا کافی ہے اگر میں نے اور آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ اکیلا میرے اور آپ کے لیے کافی ہے مسالہ السلام اللہ پر بھروسہ کیا اللہ کافی ہوا نہیں ہوا کیا ہوا آگے کا آگے کا ہوا کیا آ کر پکڑ لیا کرو نہیں سمندر میں راستے بنے گئے کیا بہت ابھی سات سے بڑے بڑے سمندر سے راستہ بن گیا نجات کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا اور میں یہ سبق کرا لوں حسب جو اللہ پر بھروسہ کرنے اللہ اس کے لیے کافی ہے لیکن اللہ نے کیا کیا لاٹھی کا لاٹھی مارو لا سات راستے بن گئے لوگ فون کو لے کر نکل جاؤ نکل گئے پہنچ گئے انارو روز دیا جا رہا ہے اس پہ قبر کا اور قیامت کے دن سخت آزاد دا کر کیا انجام ہوا فراؤن کا یوم ادھ کلو آسا کرا تھا یہ بات بربر تھا دشمن تھا کیا ہوا دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی سخت آزاد جہنم میں داخل ہوگا اور وہ لوگ جو استحامت کی زندگی گزارے ایمان کی حفاظت کی نبی کی صحبت میں رہے نبی کی اتباع کی ارے حسرا تو سرا نچات پا گئے کامیاب ہو گئے دنیا کی مصیبتیں پریشانیوں سے کامیاب ہو گئے تو معلوم یہ ہوا یہ سبق ہے یہ واقعہ اللہ نے کیوں ذکر کیے ہیں قرآن میں اگر پریشانی ہم پریشان نہ ہو ڈرایا جائے تھمکایا جائے ہم نہ ڈریں ہم پریشان نہ ہوں بلکہ قدم رہیں اپنے ایمان کی جانچ کر لیں اپنے ایمان کو قوی کر لیں پریشان نہ ہو شیطان کے ڈرانے سے جو جنوں کا شیطان ہے انسانوں کے شیطانوں کے ڈرانے سے دونوں کے ڈرانے سے نریں بلکہ اللہ کا خوف دل میں پیدا اللہ سے تعلق مضبوط کریں اپنے ایمان کو قوی کریں اللہ سے دعائیں کریں دعائیں کریں اللہ کے نبی صلیح صلیح سے ایک صحابی میں عمر تقریبا نام ہے ابو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے اسے مجھے ایک دعا سکھائی ایک ایسی چیز سکھائی ہے کہ آپ کے بعد کسی سے میں سوال نہ کروں ضرورت ہی نہیں پڑے سوال کرنے کی آپ بتائیں کوئی اچھی چیز مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ کہو آمن تو تم مستق یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنے اس ایمان پر جم جاؤ استقامت کی زندگی کیا مطلب ساری زندگی پریشانی آئے, آئے. ہم ایمان سے عبادتوں میں اللہ کے ذکر میں اللہ سے تعلق میں اللہ کے قربت میں ہماری زندگی استقامت یہ نہیں کہ اچھے امن اور سکون کی زندگی ہے تو عبادت کر رہے ہیں اللہ کے قریب ہے پریشانی ہو رہی ہے فتنہ گیا, مصیبت میں ہیں تو اللہ سے دور ہو گئے نہیں ہر حال میں اللہ کی عبادت ہر حال میں دین پر جمے رہنا دین پر ثابت قدمی یہ اسلام کی تعلیم نبی علیہ السلام السلام نہیں ہے آمن کو ملنا تم کہو گے اللہ پر ایمان لا تم مستقب پھر اسی پر ہمیشہ جمے رہو اس ایمان پر جو تم کہہو گے اللہ پر ایمان لایا اپنے اس ایمان پر ہمیشہ جمے رہو یعنی سسن کی تعلیم چل گئی ہمارے لیے بھی ان کی تعلیم ہے میرے بھائی ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں پریشانیاں آئیں گی چلے جائیں گی ایک اچھا واقعہ تقریباً عمر بن آسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے انہوں نے کہا اپنے مخالفین سو زمانے میں جو بدت کر رہے تھے اور سس واقعہ میری مثال یا ہماری مثال اور تمہاری مثال کیسی ہے اس قوم کے جیسی ہے جو ایک راستے پر چلے راستے پر چلے آندھی آئی آندھی آنے کے بعد اس آندھی کی وجہ سے جیسے भी रास्ते سے بھی راستے پتہ نہیں ہوتے والے ایک بڑی آندھی آئی اس آندھی کے آندھی کی حالت یہ تھی کہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کدھر جائیں راستہ سیدھے ہے دائیں طرف مڑ رہا ہے بائیں طرف مڑ رہا ہے, نہیں سمجھنا ہے اب اس آندھی آئی تو لوگوں نے کیا کیا سنیے بڑا اچھا واقعہ ہے تری خود آدھی ہمیں بعض لوگوں نے کہا کہ راستہ رائٹ سائڈ ہے بعض لوگوں نے کہا راستہ لیفٹ سائڈ ہے, ہے بائیں طرف ہے ہم نے کہا کہ نہیں ہم آئے تھے اس راستے پر ہم یہیں اٹھے ہم نہ گائے جائیں گے نہ بائیں جائیں آندھی ہے نا رات آندھی رات ہم یہیں رکے ہوائیں چل رہی ہیں راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم رکے رہیں گے صبح تک انتظار کریں تم کو جانا کر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں راستہ شاید دائنے طرف ہے وہ دائیں طرف نکل گئے بعض لوگ بائیں طرف نکل گئے صبح ہوئی تبین یہ نا پڑے آندھی ختم ہو گئی راستہ سمجھ میں آ گیا اور اس راستے پر ہم چلے پڑے فرماتے ہمار میں آسرا دیتا ہوں ہماری مثال اور تمہاری مثال ہے یعنی جو اسلام ہے عقیدہ ہے جو منہج ہے نا راتے مستقب ہے اس پہ ڈبے رہنا یہ آنکھیاں آئیں گی جائیں گی سمجھ میں آ رہا فرون ہے کہاں چلیے مستر دیکھیں گے ہے ذرا پوچھیں گے کیا ہے کیوں اس بتایا تھا ایسے کتنے آئے جائیں آئے اور گئے لوگ آئیں گے جائیں گے بھائی یہ کتنے آئیں گے ختم ہو جائیں گے دور بدلتے رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے عمر بین آسر کرنا زبردست مثال دی راستے پر جمے رکھنا اس طرح نہیں ادھر جانا شاید ادھر گئے تو راستہ سے ادھر تھا آپ ادھر چلے گئے پھٹک گئے راستہ ادھر تھا ادھر چلے گئے پھٹک گئے اپنے منحج پر جو پیارے نبی سے سننے ہمیں منہج کیا اکیلا جو پیارے نبی نے ہمیں دیا جو دین اسلام جو پیارے نبی نے ہمیں دیا اس پر جمے رہنا ہے بھی آندھی آئے گی چلے جائے گی ہوائیں آ کر ختم ہو جائیں راستہ نہیں بدلنا اپنا ایمان کو نیلام نہیں کرنا ڈٹے رکھنا اس میں بہت سارا سبق ہے میں مثال اس کے لیے دے رہا ہوں اپنے مہج پر قائم رہنا باطل منحج بہت سارے آئے کاویلے کی انکار کیا فلاں فلاں فتنے, فتنے فتنے فتنے آئے منہج کے فتنے لیا جو شبہاد کے فتنے تھے لیکن سلیم منہج سرد الم سلا سال کا منحج اس پر ڈٹے رہنا ہے یہ سبق ہمیں اس سے ملا کیا کہ اس بات کو ذہن میں رکھے اسی طریقے سے اور واقعات آپ دیکھیں اسلام کے علاوہ فتنوں کا دور صحابہ کے دور میں کا اتنا بڑا فتنا آیا ابو وسلم کہ کو دے دے تھے. اب نبی علیہ کی وفات ہو چکی ہے اب ہم کی اللہ علیہ کی ختم مرتد ہو گئے زکات دینے کا انکار کر دیا بعض لوگ مرتب ہو گئے تو اللہ ابو بکر سدی کر دیا انتخاب جنگ کرنے کا ثابت کر کتنا تھا نہیں تھا صحابہ کہہ رہے آپ کیسے لڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں میں لڑوں گا ہر وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زکات نکالتا تھا آج اگر وہ زکات سے انکار کرے گا اب وہ اس کے اخراف اڑانے جنگ کرتا ہے ثابت کر بھی دے گی کتنا ختم ہو گیا استقامت سے کتنا ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ آیا اللہ کے نبی سزم نے اپنی حیات طیبہ میں آخری عمر میں اسامہ ردی روتن کے ساتھ ایک لشکر کو روانگی کا حکم دیا تھا مدینہ سے باہر ابھی وہ لشکر نہیں نکلا تھا باہر یا با... نہیں گیا تھا پیارے کی وفات ہو گئی مدینہ میں صحابہ ریشہ اب کیا کریں ابو فکر سدیم ردی روز نے فرمایا کہ نہیں جس لشکر کو پیارے نلیم نے روانگی کا حکم دیا ابن قحافہ اس کو واپس نہیں کرے گا اس کو میں واپس لے کر لوگوں نے بتایا نہیں ڈر ہے خدشہ ہے مدینے کو اور یہ لشکر ہی ہماری حفاظت کر سکتا اللہ کے فضل کے بعد اللہ کی مدد کے بعد تو اس کو واپس بلا لیا جائے کہا کہ نہیں جملہ سنیے کیا کہا کامت دیکھ, اس کام بن دے گی ابھی سفر کے طریقے پر ابو بکر کے اگر مدینے اگر مجھے قتل کر دیا جائے مار دیا جائے میری لاش کو چی کیا کہتے ہیں اس کو کوے کھائیں میں برداشت کروں گا لیکن میں اس بات کی اجازت سے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ لشکر جس پر مشرم نے روانگی کا اس کو میں واپس کیا اس کامت نکلنے کا یہ پریشانی کتنے آئے اسی طریقے سے امام احمد محمد رحمت اللہ کا دور دیکھے قرآن کا کتنا آ وہ بھی ایک الگ قسم کا فتنہ تھا فتنے بہت سارے قسم کے ہوتا. قرآن مخلوق قرآن مخلوق بادشاہ پاور طاقت مارا جا رہا کیا جا رہا ہے جا رہا ہے پائے جا رہے ہیں جو, جو جو جیل میں ڈالا جا رہا ہے جیل کیا ہوا ڈٹے رہے منہج پر کہا نہیں مار کھائیں گے لیکن بغاوت نہیں کریں گے خروج نہیں کریں گے ہم بغاوت نہیں کریں گے یہ فتنہ ہے فتنا صبر کریں گے استقامت نتیجہ دیکھیے سبحان اللہ صبر کیے کیسا ظلم ہوا ان پر کیسے مارا گیا ایک سال دو سال بیس پچیس سال تک چلا مسئلہ کم بولے زیادہ بز... نہیں بولے صبر کیے جیل میں ڈالا گیا مارا جاتا تھا صرف ایک جملہ بولنے پر ایک پکوا دو کیا قرآن مخلوق ہے بول بس آ کر لوگوں نے کہا کہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے بادشاہ کا خروج کی اجازت دیجئے کیا کریں کیا آنے خروج کی اجازت نہیں حالات دیکھو لوگوں کے کیا ہے خروش نہیں ہو سکتا بغاوت نہیں ثابت قدم رہے استقامت فتنہ ختم ہوا نا اس کے بعد آج تک کسی نے یہ چیز نہیں اٹھائی کہ قرآن مخلوق ہے اللہ کے کلا میں مخلوق نہیں ہے فتنہ ختم ہو گیا شیخ السلام ابن تحریر حملے کے دور کے بعد کیا دیکھیے کہ کم فتنے تھے ان کے دور میں فلسفہ کا فتنہ اور جو ہے منصق کا فتنا طرح طرح سے کیسا رد کیا ثابت قدم رہے کتابیں لکھی جس میں عقیدہ واسطیہ کتاب ہے تقریباً کتنی مرتبہ جو کہ سترہ مرتبہ ان کو جیل میں داخل کیا گیا شیخ السلام ابن آ رہا اللہ ٹھیک نا ہسمائش ثابت قدم رہے حتیٰ کہ ان کی وفات بھی ہوئی جیل میں سترہ مرتبہ جیل گئے تھے کون شیخ السلام کی فتنی میں رحمۃ اللہ لی. یہ واقعات میں کیوں بتا رہا ہوں کتنے آئیں گے میرے بھائی آج ہمارے زمانے کا فتنا ہے تو ایسے اس سے کھڑے فتنے کسی کے ایمان کو پرکھا گیا کسی کے منہج کے فکرے تھے کہیں کچھ فکرے تھے لیکن ہمیں جو تعلیم ملتی ہے قرآن اور حدیث روشنی میں اور سلب کے طریقے سے وہ ہے سبق ایمان کے حفاظت اللہ سے تعلق قائم رکھنا اور استقامت کی سردی استقامت دین پر رکھنا اگر ہم عید سے ہٹ جائیں گے کا نقصان ہوگا فارم. وما محمد اللہ رسوم رسم اپ ماں لہ اللہ حقوق اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا بگڑے گا ہمارا خزارہ ہوگا یاد اس بات کو ذہن میں رکھیں کوئی اتنی دور کیوں نہ گزر تھوڑا سا بڑا زبان موجودہ دور کا کیوں نہ آ جائے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں بولنے والے بول کے چلے جائیں گے پکنے والے بکر چلے جائیں گے چیکنے والے چیک کر چلے جائیں گے شادی شکرنے والے شادی شکر کے ختم ہو جائیں گے ہم اپنے دین پر جھمے رہیں اللہ کی طرف لوٹیں علماء کی صحبت میں رہیں تاکہ فکروں سے محفوظ رکھ سکے اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے حالات کیا ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں ہم اپنے حالاتوں کو بدلے جس کا کہ اللہ کا وعدہ ان اللہ یوروا بھی روما بھی اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی ہم وہ لوگ کیا دیکھیے دشمن آج کی جو پلاننگ ہے لڑانا آپس میں اختلاف پیدا کرنا طلاق کا مسئلہ اٹھاؤ دوسرا مسئلہ اٹھاؤ یہ مسئلہ لڑو آپس میں ہم نہیں مارنا دشمن کی ایک چال ہے دنیا میں ایک آج یہ ایک دوسرے کو مارنا عجیب فطر ہے عجیب فکر ہے کچھ مسلمان دل. ان کے ہاتھ سے ان کے لوگوں کو مرواؤ کہاں ہے عقل ہماری ہم اپنے بھائی کو قتل کر رہے ہیں انہیں وہ ہمیں یوز کر رہے ہیں تو ہم استعمال ہو رہے ہیں ایسا کھلونا بن گئے ہم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کی کا احترام اس کا خون محفوظ ہے کیسے اس کا خون لیا جا رہا ہے کیسے میں اس کو قتل کر رہا ہوں کیسے میں اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہوں سمجھے ان المومنوں نے ہوا اور اپنے اختلافات کو ختم کر ان کو لڑاؤ استعمال ایک دن یعنی بڑے بڑے مسئلوں سے پیچھے پلاننگ ہو رہی اور ان کو چھوٹے چھوٹے ان کے جو مسئلے ہیں نا اس میں وہ چھا رکھ رہے ہیں الجھ کر رہے اور اصل چیز سے ان کی نظر ہٹ جائے میرے بھائی یاد رکھنا اختلافات ختم ہو جائیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے ایک سب میں کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کے ان کے پیسے نہ بنیں یہ دشمنیاں ختم کریں اللہ سے تعلق ہو ہم دنیاوی امور میں پڑھ کر دین سے دور ہیں اللہ سے دور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائے اور فتروں میں ہمیں نجات ملے کیسے ملے گی حق کا دینا رب کو میشن بتایا گیا اپنے رب کی طرف لوٹو تو اللہ تعالیٰ دل کو عزت سے بدلے گا آپ کو عمر میں تبدیل کرے گا اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں اگر ہمارے عقیدے سے ملا شرکے میں ملا کر باتیں بتا رہا ہوں اگر ہم اپنے عقیدوں کو درست نہیں کریں گے شرک سے توبہ نہیں کریں گے اللہ سے تعلق قائم نہیں کریں گے اور اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیں گے تو یہ جو ذلت ہے یہ جو پریشانیاں یہ جو فطریں ہیں اس سے ہم نجات جاتے پا سکیں گے یہ کی زندگی ہمیشہ رہے امن چاہتے ہیں شان شانتی پیسفل لین چاہتے ہیں اور ایک عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دین کی طرف لوٹنا ضروری ہے یہ رمضان مہینہ ہے تربیت کا اپنی تربیت کیجیے اپنی اصلاح کیجئے ہر شخص ہم میں سے اپنی اصلاح کرے میں اپنے کی اصلاح کروں میں دیکھوں کہ میں اللہ سے دور ہوں یا قریب ہوں اگر میں اللہ سے دور ہوں تو میں اللہ سے قریب ہو جاؤں آپ اللہ سے دور ہیں تو اللہ سے قریب ہو جائیے اللہ کا حق ادا کیجیے شرک سے توبہ کیجیے اپنی بیوی بی بچوں کے حالات کا جائزہ میں اپنی بیوی بی بچوں کے حالات آپ اپنے میرا گھر اسلامی ہے یا نہیں ہے. میرے گھر میں اللہ کی اللہ اللہ کے احکام پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں اللہ سے کہیں دور تو میری بیوی بی بچے نہیں ہیں دنیا میں پڑھ کر اللہ کو بھول تو نہیں گئے یہ تمام چیزیں جائزہ حالات بدل جائیں گے کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر اتر رکھتا ہے کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ بدلتا ہے حالات کو اللہ جو چاہے کرنے والا ہے اللہ سے دعائیں کیجیے مہینہ تو مہینہ ہے اپنی اصلاح کریں اپنی تربیت کریں اللہ کا وعدہ خو جب تک اپنے نفسوں کی حالت کو نہیں بدلتے اللہ تمہاری حالت کو بھی نہیں بدلے اگر ہم اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف لوٹ جاتے اور یہ تاریخ گواہ جب مسلمان اپنے اپنے رب کی طرف لوٹ گئے رب کا حق ادا ہونے لگا اللہ سے دعائیں ہونے لگی اللہ سے مدد مانگی گئی اور تعلق باللہ ہوا پھر اللہ سے جڑ گئے تو پھر زندگیوں میں تبدیلی آ گئی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ اسلام اور کفر جنگیں ہوئی ہیں نا لڑائیاں ہوئی ہیں نا مسلمان تعداد میں کم ٹھیک ہے تیاری میں کم ہتھیار کم ہر چیز میں کم سامنے آپ کفر تعداد بہت ادھر تین سو تیرہ ادھر ہزار ادھر ہزار ادھر دس ہزار ادھر ایک لاکھ ادھر دس لاکھ ہے نا اور دنیاوی ہتھیار ساری چیزیں بھی ان کے پاس لیکن ادھر ایک چیز تھی جو ادھر نہیں تھی اور اصل چیزیں وہ ہے ایمان ایمان اللہ اور جیت جنگ کون جیتے غزوات کے نتیجے کیا ہیں لڑائیوں کے نتیجے کیا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی کہ نہیں آئی تو کیا میرے بھائی آج وہ مدد نہیں آ سکتی اللہ کی آئے اللہ کا وعدہ اللہ ع تھا تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں ثابت کر بھی دے گا کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں ہمیں لا الہ اللہ کا مطلب نہیں معلوم شرکی عقیدے ہمارے اقوال میں شرک عمل میں شرک اور منہج میں حرام علماء سے دوری عجیب عجیب فکریں ایک عالم کو پکڑ لیا سارے عالموں کو چھوڑ دیے ایسے بھی فکر ہمارے عالم انہوں ہمارے شیخ انہوں. انہوں بولے تو حلال حلال انہوں بولے تو حرام حرام علما دوسرے الگ فتنی عجیب عجیب فکروں میں پڑے علما کا ادب کریں کا احترام کریں اے ان سے جڑے رہیں اللہ کا حق ادا کریں توبہ کریں استقار کریں اللہ سے مدد مانگے اپنے ایمان کو قوی کریں صبر کریں مصیبت آئے صبر کیجیے صبر سے جو مصیبت ختم ہوگی اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے انتم سورو اللہ سرو ہم اللہ کی دین کی مدد کریں اللہ ہماری مدد کرے گا یہ تمام چیزیں ضرورت ہے میرے بھائی موجودہ حالات اپنی جگہ ہیں پریشان بالکل نہ ہو میری آخری بات بتورے نصیحت یہی کہ ہم حالات سے پریشان نہ ہوں بلکہ یہ دیکھیں کہ اپنے حالات کیسے ہیں ان حالات میں ان فتنے کے دور میں اس سے بڑے بڑے فطنے آئے اور ہو سکتا ہے اس سے بڑے بھی آئیں گے یا کم ہوں گے اللہ عالم بہرحال کوئی شک نہیں ہے کہ فتنے آتے رہیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے وہی دیکھنا ہے اپنے ایمان کو بچانا صبر کرنا استقامت دین پر جمع رہنا رمضانی مسلمان نہیں بننا ہم رمضان میں مسلمان ہے پابند ہیں اس کے بعد پابند نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہے کیسے سیاحی اللہ کی مدد بھائی مدد ہے جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور استقامت کی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہم دین سے دور ہیں اللہ سے دور ہیں تو کیسے اللہ تبارک کی تعالیٰ کی مدد آئے گی اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں یہ مہینہ بدلنے کا مہینہ ہے ہم نے اللہ کے لیے صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے کھانے کو چھوڑا ہے کیونکہ اللہ نے کہا چھوڑ دو پینے کو چھوڑا ہے کیونکہ اللہ نے کہا چھوڑ دو حلق کے اندر کوئی چیز نہیں اتار رہے ہیں کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں. روزہ رکھیں اللہ کے لیے اللہ نے جن جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے نا زندگی میں سود رشوت اختلافات خطو غالت گری شرک بجا گناہ معاصی آسی سب کو چھوڑ دیجیے سب کو چھوڑ دیجیے ترابی پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ للہ پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں کیوں اللہ کا حکم ہے تو ایسے اللہ کے تمام احکام پر عمل کیجیے جس اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا اس سے اللہ نے اور بھی حکم دیا ہے سچ بولو وعدہ برا کرو ایمانداری کی زندگی گزارو آپا کہ حق ادا کرو مگر جتنے عوامل ہیں جتنے احکام ہیں اللہ رب العالمین کے ان سب پر عمل کیجیے اور برائیوں سے بچیے یہی تقویٰ ہے تقویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں برائے سے اپنے آپ کو بچائیں ان روزوں کے پیچھے مقصد ہے یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ یہ استقامت میں یہ چیز شامل ہے اور یہ استقامت ہوگی تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی حالات بدل جائیں گے ہم جیسے چاہتے ویسے ہوں گے ضلعت عزتوں میں تبدیل ہوں انشاءاللہ ان خوف ختم ہوگا ہمیں آئے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں بشاتے کہا اللہ, اللہ کو دے اس چیز کی ضرورت ہے اپنے نفسوں کا جائزہ لینا اپنا محاسبہ کرنا اللہ کی طرف مکمل طور پر لوٹ جانا اپنے بچوں کی دینی ایمانی تربیت کرنا ڈر دہشت خوف کی زندگی نہیں گزارنا ہم بھی ڈرے ہوئے بچے بھی ڈرے ہوئے نہیں اپنے بچوں کے ایمان کو قبول کیجئے ان کو اللہ سے جوڑیے بیوی بی بی بچوں بچوں کو بتائیے اللہ بہت بڑا ہے میں ہمیشہ یاد دلایا جاتا ہے. اللہ ہو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے یہ بات بتائیے ہم نے اولاد کو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے اللہ قوی ہے اللہ قدیر ہے اللہ تاضر ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ سے محبت اللہ اس سے تعلق ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے یہ آب و دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت کی توقع قطع فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیقتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ علم کی توفیق اللہ علماء کی صحبت پر رہنے کی توفیق اللہ میں اپنی تقوی کی زندگی اور تقوی کے تقوی پر ہماری تربیت ہو جائے اللہ ہم سب کی, اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے دین کو غالب کرے مسلمان عالم کے حالات کو بہتر بنا دے اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو عبادتوں کو قبول فرا لے آمر واقع والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ